سیلا کے محمد رسول اللہ اشید رحمہ معزز و و و ہم اللہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں الحمد الحمدللہ اربائی نویا کا دورہ ہمارا ختم ہوا اختتام کو پہنچا اور اس دورے سے ہمیں بہت ساری قیمتی اور علمی باتیں معلوم ہوئیں آج سے ایک نئے دورے کی شروعات کی جا رہی ہے اور یہ دورہ بھی اپنے وقت کی ضرورت کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے اور جو دورے کا موضوع ہے وہ ہے صحابہ کرام کی عظمت ان کے فضائل اور ان کا دفاع صحابہ کرام وہ پاک باز اور مقدس ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ایمان کی حالت میں منتخب کیا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ایسے لوگوں کو صحابہ کہا جاتا ہے صحابہ کرام کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں سابقہ آسمانی کتابوں میں اپنے نبی کی, کی صفات پیش کی بیان کی وہیں اللہ رب العالمین نے اپ نبی کے صحابہ کی بھی صفات بیان کی اور پرانے کری میں اللہ رب العالمین نے جو سور فتح کی آخری آیت ہے اس آیت میں اللہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جنما ہو اور جو ان کے ساتھ ہیں جو صحابہ ان کے ساتھ ہیں جو ان کے ساتھی ہی ہیں وہ کیا ہیں آپس آپ میں رحم دل ہیں اور کافروں پر سخت ہیں یہ آیت کریمہ صحابہ کی عظمت کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی کی نبوت کا ذکر کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اس کی دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کو بیان کیا کہ صحابہ کی عظمت پر اتنی بات کہہ دینا کافی ہے ویسے پورا قرآن پورا دین صحابہ کے اقوال تابعین کے اقوال امہ کے اقوال محدثین کے اقوال اپنی جگہ پر ہیں لیکن قرآن کی روشنی میں بھی آپ دیکھیں گے تو جا بجا اللہ رب العالمین نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا اللہ نے ان کے اعمال میں جہاں کہیں خامی کوتاہی نظر آئی اللہ رب العالمین ان کی اصلاح فرمائی ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ان کے جیسے ایمان لانے کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کا معیار قرار دیا ان کا راستہ معیاری راستہ قرار دیا جو ان کے راستے کو نہیں اپرائے گا اس کے لیے جہنم کی وہی سنائی اور وہی فرقہ جنت کے اندر جائے گا جو صحابہ اور ان کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں جیسا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور ترین حدیث ہے یہ ساری چیزیں اس بات پر دعا کرتی ہیں کہ صحابہ کی بہت بڑی عظمت ہے دین اسلام کے اندر ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں اور ان کا دفاع کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے اللہ رب العالمین خود دفاع کیا صحابہ کا جب صحابہ کرام پر منافقین نے اعتراض کیا تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کا دفاع کیا اور اس طریقے سے استعشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور سفار بن محت اللہ پر جب جب منافقوں نے الزام لگایا تو اللہ رب العالمین نے ان کا باقاعدہ دفاع کیا اور ان کی برات نادر فرمائی تو یہ ان کا دفاع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نبی کی سنت ہے نیک لوگوں کی سنت ہے محدثین اور اس سے صحابہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی سنت ہے یہ کہ صحابہ کا دفاع کرنا کیونکہ وہ دین اسلام کے اولین راوی ہیں ان کے ذریعے ص اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو دنیا کے اندر غلبہ عطا کیا ان کے ذریعے سے قرآن ملا ان کے ذریعے سے حدیث ملی ان کے ذریعے سے ہمیں دین ملا یہ تمام چیزیں ہمیں ان کے ذریعے سے ملی لہذا ان کی طرف سے دفاع کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان سے محبت دین ہے ان سے نفرت کرنا بوز کرنا نفاق ہے یہ زیادتی ہے سرکشی ہے دین کے اندر ظلم ہے یہ اور یہ ایسی بات ہے جس پر تمام محدثین کا اور سلب صالح کے نقش قدم پر چلنے والے سب کا اجماع ہے لیکن افسوس المیہ یہ ہے کہ ہمیں جن پر ناز کرنا چاہیے جو ہمارے لیے مسئلہ راہ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں دین اور کتاب و سنت ملی آج انہی کے بارے میں کچھ لوگ کیلے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سورج پر تھکے تو اس کا وہ سورج کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ اس کا تھوک خود اس کے چہرے پر گرے گا وہ یہ تو مقدس لوگ ہیں پاک باز لوگ ہیں اللہ ان کے لیے مغفرت کا رزق کریم کا جنت کا وعدہ فرمایا اور ان کو ہدایت کا معیار قرار دیا ہے جو ان کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اپنائے گا کبھی اس کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے تو بڑے ان کے فضائل بناقب ہیں اور ان کا دفاع کرنا ہمارے ایمان اور دین کا حصہ ہے ان سے وہی بغض رکھے گا نفرت کرے گا جو منافق ہوگا جس کے دل, دل کے اندر نفاق ہوگا ہمانبی کی صاف روایت ہے صحابہ سے محبت کیا ہے یہ ایمان ہے انصار سے محبت ایمان ہے اور اس طریقے سے تمام کے تمام صحابہ جنت کے اندر جائیں گے وہ کل اللہ الحسنہ اللہ نے ہر ایک کے لیے حسنہ جنت کا وعدہ فرمایا ہر ایک کے لیے ہر صحابی کے لیے جو ایمان کی حالت میں ہمانبی سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی ایسے تمام لوگوں کے اللہ حرب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہمارے شیخ محترم آپ کے سامنے بیان کریں گے بطور تمہید اور چونکہ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں مزید کچھ نہ کہتے ہوئے میں شیخ محترم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ شیخ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائے شیخ کا کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے شیخ محترم معروف شخصیت ہیں ہمارے جبیل دعویٰ سینٹر میں بھی کئی بار تشریف لا چکے ہیں اور فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر الحمد سلفی منہج کی نمائندہ تحریریں آپ کے قلم سے ہمیں پڑھنے کو دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں اللہ اربراہین شیخ کی فات فرمائے ان سے اور مزید ممتحدث. کام لے اور یہ موضوع شیخ کے لیے منتخب کیا گیا کیونکہ الحمدللہ شیخ نے صحابہ کے دفاع پر ابو حرضی اللہ تعالیٰ کے دفاع پر یعنی شیخ کی کافی خدمات ہیں اور کافی شیخ کی تحریریں ہیں الحمد اللہ اللہ اربراہین شیخ کی علم مزید اضافہ فرمائے تو میں اور کچھ نہ کہتے ہوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے میں بڑے ادب احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں اور ہم سب کو اپنے علم سے مستفید فرمائیں آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ دلجمے کے ساتھ سکون کے ساتھ شیخ کے درس کو سنیں اور انشاءاللہ ہم یہ شیخ کا درس ممکن ہے ایک مہینہ اسے سے زیادہ چلے اور جو ٹائمنگ ہے سعودی عرب کے رہی آواز السلام علیکم شیخ آپ آگا کر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد رب رب المین والسلام علی رسوله الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ہر قسم کے حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوال کے لیے لائق و زیبا ہے اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی مجلس کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کے ذریعے سے ہم ان لوگوں کے تعلق سے معلومات حاصل کر سکیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت اس کی شریعت کا دفاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع و پیروی میں لگا دیا اور اس کے لیے مملکت سعودی عرب اور اس کے ماتحت چلنے والے داوا سینٹرز بالخصوص داوا سینٹر اور اس کے اندر کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں بالخصوص دعات جن میں سر فہرست شیخ مختار احمد صاحب المدنی حفیظ اللہ اور ان کے معاونین بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ وہ گاہے بگاہے ایسے عناوین یا ایسے مواضی کا انتخاب کرتے ہیں جس کا تعلق منہج سلف سے ہوتا ہے اور جس کو سمجھ کر انسان سرات مستقیم کا تعین کر سکتا ہے حق و باطل کے درمیان تمیز اور خیر و شرق کے درمیان فرق پیدا کر سکتا ہے تو جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے اعلان نشر ہوا ہوگا کہ موضوع جو ہے وہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہے قبل اس کے کہ میں موضوع کی شروعات کروں کوئی بھی دینی مجلس جو ہوتی ہے وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہے خیر و بھلائی سے پر ہوتی ہے اور جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جب انسان کسی ذکر کی مجلس میں ہوتا ہے اور ذکر سے مراد کتاب و سنت ہے تو جب ذکر کی مجلس میں ہوتا ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے سکون کا نظول ہوتا ہے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس مجلس کی چرچا اس مجلس کی شہرت اللہ رب العالمین کے ہاں ہوتی ہے بلکہ اللہ رب العالمین ایسی مجالس میں جس کا تعلق دین سے ہو کتاب و سنت سے ہو ایسی مجالس میں شریک ہونے والے کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو انہی میں سے بنائے جن کی اللہ رب العالمین مغفرت کرتا ہے صحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا ذکر دلوں کو سرور دیتا ہے خوشی دیتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کی تھی اللہ اس کے رسول کو خوش کیا تھا تو یقیناً ان کا ذکر ہمیں بھی خوش کرے گا اور ہماری مجلس مجلسوں کو منور کرے گا اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے سب سے پسندیدہ بندے تھے چنندہ لوگ تھے پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لوگوں میں سے ان لوگوں کا انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق... نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے کیا تھا کچھ لوگ ایسے وقت میں ایمان لائے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے لوگ جھٹلا رہے تھے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عن خدیجہ رضی اللہ عنہ, تو جو لوگ اول وحلہ میں ایمان لائے اللہ رب العالمین نے انہیں سابقین کی فہرست میں شامل کیا اور کچھ لوگ ایسے وقت میں ایمان لائے کہ ایمان لانے کے بعد اسلامی احکام پر عمل کرنا ان کے لیے مکہ میں مشکل ہو گیا تھا مجبوراً انہیں اپنے وطن اقربا مال و جائیداد تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے حبشہ یا مدینہ ہجرت کرنا پڑا اللہ رب العالمین نے انہیں مہاجرین کا نام دیا اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کہ جنہوں نے ان ملک چھوڑنے والوں کو اللہ کے خاطر اپنے گھر بار چھوڑنے والوں کو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے والوں کو اپنے یہاں پناہ دی پوری وسعت قلبی کے ساتھ ان کا استقبال کیا ان کی مہمان نوازی کی جنہیں ہم انصار کے نام سے جانتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا امتحن اللہ کہ اللہ رب العالمین نے صحاب کرام کے دلوں کو تقوی کے امتحان سے پاس کر دیا ہے یعنی صحابہ اکرام تقوا کے امتحان میں پاس ہو کر کے اللہ رب العالمین کے رضا حاصل کر چکے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس کے انعام میں لہم مغفر اجر عظیم کے ان کے لیے مغفرت بھی ان کے گناہوں کو بخش بھی دیا اور اجر عظیم دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں جنت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے اولئیک علیہم صلوات من ربهم یہ تمام صحابے اکرام ایسے تھے جن کی ثنہ جن کی تعریف اللہ رب العالمین کیا کرتا تھا آسمانوں میں بھی ان کی تعریف ہوتی تھی اور دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کے کام سے خوش ہو کر کے ان کا ایسا ذکر باقی رکھا کہ آج تک اور رہتی دنیا تک ان کے نام لینے والے باقی رہیں گے اور ان کی تعریف ہوتی رہے گی اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے باقی رہیں گے اور ان کو عجر و ثواب ملتا رہے گا اللہ رب العالمین نے بالخصوص صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ذکر کر کے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا یا ایہن النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنین اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین آپ کے لئے اور آپ کے صحابہ کے لیے کافی ہے یعنی جتنے بھی دشمنان آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں صحابہ اکرام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے آپ کی جانب سے اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں, ان تمام لوگوں کو جواب دے گا ایک جگہ فرمایا ہو الدی کا عشا میں اللہ رب العالمین نے صاحب اکرام کو ذکر کیا اپنے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہو اللدی اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے اپنی مدد سے اور مؤمنین کے ذریعے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تائید فرمائی تو صحابہ اکرام کا ذکر ایسے مقام پر کیا جہاں اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہا ہے اور اس مدد اور تائید کے اندر اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کو بھی شامل کر رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں صحابہ اکرام شامل رہے ہیں پیش پیش رہے ہیں اسی طریقے سے دشمنوں سے حفاظت کرنے میں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے ویسے ہی آپ کے ان ساتھیوں کے لیے جو ہم آپ کی آپ کے اشارے ابرو پر اپنی جان اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ صحابہ کرام ہمیں ہمارے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے درمیان جو تعلق ہے ہمارے اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس کا بنیادی کردار ہے اگر اس کے تعلق سے ہم معلومات حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ان کا اخلاق ان کے ان کے گفتار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسی تھی اس لیے صحابہ اکرام کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا نہایت ضروری ہے بلکہ بعض صلف جو تھے وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی محبت کو ان کے تعلق سے جانکاری کو بعض صلف کہتے تھے کہ یہ میرا سب سے بہترین عمل ہے تو اگر اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ صحابہ کرام کے تعلق سے کہ صحابہ کرام کی اہمیت اسلام میں کیا ہے ان کی فضیلت کیا ہے صحابہ اکرام کے مسلمانوں کے اوپر حقوق کیا ہے اس تعلق سے جانکاری حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی مجالس یا دروس کا انعقاد کیا گیا ہے تو یقیناً یہ بہترین عمل ہے جیسا کہ سلف سے منقول ہے وہ کہتے تھے کہ میں اپنے تمام امال میں سب سے بہترین عمل جو تصور کرتا ہوں وہ صحابہ کرام کی محبت اور ان کے تعلق سے جانکاری اور ایک سلف میں سے ایک گزرے ہیں جن کا نام تھا عاصم ابن محمد ان کے پاس سفیان صوری رحمہ اللہ کا ذکر ہوا ایک سوی رحم اللہ کی وفات ہوئی ہے امام مالک وغیرہ رحمہ اللہ کے سامانے کے ہیں تو ان کا ذکر ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ سفیان صوری بہت بڑے امام تھے متقی پرہیزگار حدی... بڑے محدث تھے فقی تھے جب ان کا ذکر ہوا جب بڑے عالم کا ذکر ہوتا ہے نے ج... جن کے پاس کافی علم ہو تقوا بھی ہو لوگ ان سے متاثر بھی ہوں تو مجلس کے اندر ایک عجیب قسم کی رونق آ جاتی ہے آپ سوچے کہ ایک عالم کے ذکر ہونے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام لینے سے امام احمد کا نام لینے سے اگر ان کا قول آ جائے ان کا نام آ جائے تو لوگوں کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے کہ امام احمد نے ایسی بات کہی ہے امام مالک نے ایسی بات کہی ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے ایسی بات کہی ہے تو آپ خود سوچے کہ صحابۂ کرام کے ذکر سے مسلمانوں کے کیا حالت ہونی چاہیے بہرحال آصم ابن محمد کے پاس سفیان اطوری رحمہ اللہ کا ذکر کیا گیا لوگ ان کے منقبت بیان کرنے لگے سفیان اطوری رحمہ اللہ ایسے تھے امام تھے فقیر تھے تقریباً پندرہ سے زیادہ فضیلت ان کے بیان کی تو آصم ابن محمد کہتے ہیں افرغ تم تم لوگوں نے ان کی فضیلت بیان کر لی ان کی منقبت ختم ہو گئی تو لوگوں نے کہا ہاں تو اس کے بعد آصم ابن سفیان کہتے ہیں کہ میں ان کی ایک ایسی منقبت اور فضیلت بیان کروں گا جو ان تمام فضیلت پر جس, جس کا تم لوگوں نے ذکر کیا ان تمام فضیلت سے بہتر ہے اور ان پر بھاری پڑے گی لوگوں نے کہا وہ کون سی فضیلت ہے تو عاصم ابن محمد کہتے ہیں کہ سفیان اللہ سلامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفیان رحمہ اللہ کا سینہ جو تھا وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے بالکل پاک و صاف تھا اس میں کسی کے خلاف کوئی بھی بغض کینا اور حسد عداوت نہیں تو سلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اصحاب کے اصحاب سے محبت کو ایک بہترین عمل تصور کرتے تھے بلکہ بعض صلف نے تو یہاں تک کہا ہے جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ کان صلف ابی بکری رضی اللہ عنہ کما کہ کے کرام اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو اپنے اہل ویال کو اپنے گھر والے کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی محبت اس طریقے سے سکھاتے تھے جیسے کہ وہ قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے تھے. سلف کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ صحابہ اکرام سے محبت صاحب اکرام کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا یہ دین کا ایک حصہ ہے ایمان کا تقاضا ہے بلکہ اعمال میں سے بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے اس لیے سلف اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے نیز نائس oh, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں میں جھاکا دیکھا کس کا دل سب سے بہتر ہے یہ تحفہ نبوت کو قبول کرنے کے لئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے پاک صاف نذیف پایا چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے فصطفیٰ سے اپنے لیے پسند کیا اختیار کیا پھر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے کیسے لوگ بہتر ہو سکتے ہیں جن کا ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہو جو تمام برائیوں سے نفرت کرنے والے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ہما وقت اپنا ہر کچھ قربان کرنے اپنا اپنا قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہوں چنانچہ نبی اللہ رب العالمین نے جب تمام لوگوں کو دیکھا ان کے دلوں کو دیکھا تو ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ رہنے والے تھے ان کا دل اللہ رب العالمین کو پسند آیا یعنی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا دل پسند آیا چنانچہ ان کو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اختیار کیا اور ایک جگہ فرماتے ہیں الا اک اسحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں جو ساتھی ہیں وہ اس امت کے سب سے بہترین اور سب سے افضل لوگ ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس قرآن کا علم ہے اگر کسی کو سیکھنا ہو تو اس سے ان سے علم سیکھے اور اسی طریقے سے ان کی پنڈلی یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلی کے بارے میں کہا کہ ان کی پنڈلی بہت پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی قیامت کے دن میزان میں ہو گئی تو یہ تذکیہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اختیار کیا تھا جنہیں ہم صحابۂ کرام کے نام سے جانتے ہیں کا کانو ابا اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے ابر رہا قلوباً. دل بہت ہی پاک صاف ستھرا تھا عِلْمًا عِلْمًا عِلْم اندر کافی گہرائی تکلف تکلف سے کافی دور تھے کسی چیز میں کوئی تکلف نہیں کرتے خود آپ دیکھیں کہ جب ان سے کچھ فتویٰ پوچھا جاتا سوال پوچھا جاتا تو جیسا کہ علماء نے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی سے پوچھا جاتا تو خوف الہی اتنا ہوتا فتوے میں غلطی کرنے کا کہ وہ دوسرے تک دوسرے طرف احاطہ کرتے پھر وہ تیسرے کی طرف حتیہ کے سائل لوٹ کر کے پھر پہلے کے پاس آ جاتا اتنا تور تھا تو وہ اکلہ تکلف ان کے اندر کوئی تکلف تسنو نہ کھانے پینے میں نہ علم میں نہ بیان میں نہ بول چال میں کسی قسم کے کوئی تکلف تھی نہیں نبی ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا ولی اقام اچی اور جو دین نازل کیا تھا اللہ رب العالمین نے اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں پسند کیا اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فارف الحم ان کے فضل کو جانو ان کے فضل کو پہچانو اس کی معرفت حاصل کرو ان کے نقش قدم پر چلو عَلَى آثارِهِمْ وَتَمَسَّكُوا مِّنْ أخلاقِهِمْ کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو ان کی فضیلت کو پہچانو اور پر تھے، سیدھے راستے پر تھے اس راستے پر تھے جس راستے پر چلنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا تو یہ صحاب کرام میں سے جو بڑے بڑے عالم تھے اجلہ صحابہ جی نے کہیے کبار صحابہ کہیے ان میں سے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم صحابہ اکرام کی فضیلت اور ان کے تعلق سے معلومات اور معرفت حاصل کرو اور ان کے اخلاق کو سیکھنے کی کوشش کرو اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ سرات مستقیم پر تھے سرات مستقیم پر ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ رب ان سے راضی تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو صحابہ اکرام سے وہ رضا اور پسندیدگی کی حالت میں انتقال ہوا اس لیے وہ سیرات مستقیم پر تھے اگر ان کے اخلاق سے ان کی سیرتوں کو پڑھ کر کے اگر ہم سیکھیں گے تو یقینا ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر کے اللہ کی رضا کو ویسے ہی حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ صحابہ کرام نے حاصل کیا تھا اب صحابہ کس کو کہتے ہیں لغت میں صحابی صحبت سے مشتق ہے صحبت مطلب ہوتا ہے ساتھ رہنا کسی کے قریب رہنا اسی سے صاحبتن ولا ولادا قرآن کی آیت ہے متحدہ صاحب ولا وا کہ اللہ رب العالمین نے نہ اپنے لیے بیوی بنایا نہ اپنے لیے بچہ بنایا تو صاحب مطلب ساتھ رہنے والے کو قریب رہنے والے کو کہتے ہیں اور اس میں کچھ لوگ اختلاف بھی کیا ہے اس کچھ لوگوں نے کچھ لغوی نے لیکن اکثر اہل لغت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحبت کا مطلب ساتھ رہنا اب یہ ساتھ کم رہیں زیادہ رہیں کوئی سو سال رہے کوئی ایک گھنٹہ رہے جیسا کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی ان تمام لوگوں کو کہتے ہیں ساتھ رہنے والے صاحب یا صحابی اور اصطلاح میں جو راجح قول ہے محدفین کے ہاں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وما چلا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اسی حالت میں یعنی ایمان کی حالت میں ان کی موت بھی ہوئی ہو یہ شرط ضروری ہے اگر کوئی ایمان کی حالت میں ملاقات کرتا ہے لیکن اگر مرتد ہو جائے جیسا کہ اس کا ذکر آئے گا تو پھر اس کو صحابی نہیں کہیں گے لیکن اگر کوئی ایسی حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ جب وہ مومن نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ملاقات کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایمان لایا تو پھر اس کو بھی صحابی نہیں کہیں گے جیسا کہ اس کا بھی ذکر آئے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں اور ان کی وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوتی ہو تو ان کو صحابی کہا جاتا ہے جیسا کہ محدفین کا اس کے اوپر اتفاق ہے اب صحابی ہونے کے لیے کتنی مدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا شرط ہے اس کے اوپر کچھ علماء کے درمیان اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں ایک سال کچھ کہتے ہیں دو سال کچھ کہتے ہیں چار سال لیکن راجح بات یہی ہے جیسا کہ اکثر محدثین اس بات کی طرف گئے ہیں اکثر صلف گئے ہیں کہ آدمی اگر کسی نے نبی اکم صلی اللہ عسلم کی صحبت ایک لحظہ کے لیے بھی اختیار کی ہو تو وہ صحابی ہے بلکہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے حالت میں اپنے دونوں آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں ایمان کے حالت میں دیکھا ہو تو وہ صحابی ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے من من الناس صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں کی ایک جماعت غزوہ کرے گی تو وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا تم میں ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو تو لوگ کہیں گے کہ ہاں موجود ہیں چنانچہ وہ لوگ غزوہ کریں گے اور اللہ رب العالمین فتح دے گا یعنی صحابی کی موجودگی فتح کا سبب ہوگی اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کہتے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم لَهُمْ مَن مَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی کے صحابی کو دیکھا ہو یہ طبعین کے زمانے کی بات ہے کہ نبی کے صحابی کو دیکھا ہو پہلے پہلے جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ کریں گے لوگ پوچھیں گے کیا کوئی تم میں نبی کا صحابی موجود ہے ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی کو دیکھا ہو اور دوسرے جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگ پوچھیں گے کیا کوئی ایسا ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہو تو لوگ کہیں گے ہاں تو اللہ رب العالمین اس صحابی کی برکت کی وجہ سے اس جنگ میں فتح دے گا اس تابعی کی برکت کی وجہ سے صحابی کو انہوں نے دیکھا ہوگا اس وجہ سے ان کو فتح دے گا تو اس جملے میں جو محل شاہد ہے وہ یہ کہ پہلے جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلفی کم من را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے نبی کو دیکھا اور دوسرے جملے میں کہا من من رس اللہ, اللہ علیہ وسلم چنانچہ پہلے جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے نبی کو دیکھا ہو اور اس کی دیکھنے والے کو دوسرے جملے میں اپنے صحابی سے تعبیر کیا تو پتہ یہ چلا صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا بھی ایمان کی حالت میں دیکھنے والا اور اسی حالت میں موت پانے والا بھی صحابی میں شمار ہوگا جیسا کہ یہ حدیث اس پر دلالت کر رہی ہے ایک دوسری روایت ہے امام احمد وغیرہ نے اس روایت کی تخریج کی ہے چنانچہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ودیت انی لکی تو اخوانی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہاں پر بیٹھے تھے صحاب اکرام بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا سنخن اخوانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تم ولم اخوانی کہ تم لوگ میرے اصحاب ہو میرے ساتھی ہو لیکن میرے بھائی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ پر ایمان جو مجھ پر ایمان لائیں گے اور مجھ پر مجھے دیکھے بنا مجھ پر ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہیں تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی میں اور اخوانی میں جو فرق کیا وہ رؤیت کا کیا یعنی جنہوں نے مجھے دیکھ کر کے ایمان لایا وہ میرے صحابی ہیں جو بنا دیکھے ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی اور اخوان ہیں یہ مسند احمد کی روایت ہے حسن درجہ کی روایت ہے اور اما کے اقوال اس سلسلے میں کافی مشہور ہیں چنانچہ امام احمد رحم اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم او يوما من ہر وہ شخص جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا گرچہ ایک سال تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا یا ایک مہینے تک رہا یا ایک دن ساتھ رہا یا ایک سا گھنٹا یا اس سے کم بھی ساتھ رہا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں شمار کیا جائے گا اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من صحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسحابی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت اختیار کرے اسلام کی حالت میں یعنی اسلام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے صحبت اختیار کرے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں شمار کیا جائے گا اور ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو وہ صحابی ہے گرچہ اس کی صحبت لمبی نہ ہو گرچہ اس نے ایک بھی حدیث نقل نہ کی ہو اس کے باوجود وہ صحابی میں شمار ہوگا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا اور ایمان ہی کی حالت میں وفاد پانے والا صحابی کہلاتا ہے اور وہ دو آنکھیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار ایمان کی حالت میں کیا ہو ان دو آنکھوں کو صحبت سے محروم کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہ صحابہ اکرام کی تعریف ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں چار سال کیونکہ اس میں بات آئے گی کچھ لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تو وہ ایمان ڈر سے لائے انشاءاللہ اللہ اس پر گفتگو ہوگی تو ان کو ہم صحابی میں کیسے شمار کریں گے جب اسلام پوری طریقے سے پھیل گیا کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا ہر طرف امن و امان تھا اسلام کی نشر و اشاعت ہونے لگی تو کچھ لوگ اسلام قبول کر لیے یہ لوگ کیسے ساتھی ہوں گے کچھ لوگوں نے صرف چھ مہینہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تو ہم ان کو کیسے صحابی کہہ سکتے ہیں نبی کے ساتھی کہہ سکتے ہیں تو یہ پہلے ہی سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیف میں بھی ان تمام لوگوں کو صحابی قرار دیا جنہوں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا جیسا کہ صحیح مسلم اور امام احمد اللہ کے حوالے سے مسلم احمد کے حوالے سے حدیث گزری اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرچے تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ دیکھا ہو یا ان کے ساتھ رہا ہو وہ صحابہ اکرام میں شمار ہوگا اب لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کیا ہر کسی کو اس زمانے کے ہر شخص کو محدثین نے یا جنہوں نے کتاب لکھے صحابہ کے اوپر انہوں نے ہر کسی کو صحابی میں شامل کر لیا ایسا نہیں ہے صحابہ اکرام یا صحابی کی جو کتاب لکھی گئی صحابہ اکرام کے اوپر اس کے اندر شامل کرنے کے لیے محدثین نے کچھ ضابطے بنائے ہیں اس ضابطے میں جو اترتے ہیں وہ صحابی ہوتے ہیں اور جو نہیں اترتے ہیں وہ صحابی نہیں ہوتے اور یہ ضابطہ خود اپنی جانب سے نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت اور فہم صلف کے مطابق یہ ضابطے بنائے گئے ہیں سب سے پہلا یہ ہے کہ جو صحابی ہوں وہ صحابی ان کا صحابی ہونا متواتر ہو یعنی تواتر کے درجے تک پہنچا ہوا ہو جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ ہوں عشر مبشرہ کے اندر جو اربع ان کے ساتھ جو چھ اور ہیں یہ تمام کے تمام لوگوں کی صحبت تواتر کے درجے تک پہنچ چکی ہے اذ هما اذ لا تحزن ان اللہ معنا کہ تم ان کی مدد کرو اگر مدد نہیں کرو گے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین کی مدد کرے گا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایہ اخرجہ الدین قفر جب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے نکال لیا مکے سے تو وہ دو لوگ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار میں تھے اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے یعنی ابو رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ گھبرائیں نہیں اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے شیخ سفیور رحمان صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں پوچھیں شیخ وہ سوال نہیں کر رہے شاید غلطی سے ہو گیا ہوگا کیونکہ دوا درد جو ہے آن لائن میں سوال وغیرہ کرنے سے ڈسٹرب ہو جائے گا ات لیے ات ات اس لیے سوالات اگر ہوں گے تو بعد میں رکھیں گے تو اس آیت کریم میں اللہ رب العالمین نے ابکر رضی اللہ عنہ کو صحابی قرار دیا ویسے تواتر متوطر احادیث سے اشرا مبشرہ سے اور بھی دیگر صاحب اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کا صحابی ہونا ثابت ہے تو جن صحابہ اکرام کا تواتر کے ذریعے سے صحابی ہونا ثابت ہوگا یقین ان کو صحابہ میں شمار کیا جائے گا جیسے اس کی ایک دلیل دی کچھ صحابی ایسے ہوتے ہیں جو بہت مشہور ہوتے ہیں جیسے اوقا اوقاش ابن نے محسن رضی اللہ عنہ امام ابن طالبہ جو آئے تھے دور سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وفد لے کر کے آئے تھے اور کافی سوالات کیے تھے امام بخاری رحم اللہ نے ان کی بستی کا نام جواسا بتایا ہے وہاں سے جمام ابن طالبہ اور دیگر لوگ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمام ابن طالبہ رضی اللہ عنہ کی تعریف بھی کی تھی کہا کہ تمہارے اندر سنجیدگی ہے بردباری ہے با اخلاق تم یہ امام ابن طالب رضی اللہ عنہ تو ایسے بہت سارے صحابہ اور اکثر صحابہ کرام اسی شہرت کے درجے میں داخل ہیں اگر تواتب کے درجے تک ان کی صحبت نہیں پہنچتی ہے تو شہرت یعنی کہ ایسی احادیت جو مشہور ہوتی ہیں ان احادیث سے ان کی صحبت ثابت ہے تیسرا رابطہ جو بنایا ہے یا تیسرا طریقہ جو ہے تیسرا تیسرا جس کے ذریعے سے صحابۂ کرام کی پہچان ہوتی ہے یا کسی کی صحبت کو ثابت کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کوئی صحابی اپنے بارے میں کہیں کہ میں صحابی ہوں ظاہر سی بات کو یہ نہیں کہیں گے انصحابی و رسول اللہ عموماً نہیں کہتے بلکہ یہ کہیں گے رعط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ کہیں گے سمیع النبی یا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا یا میں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتے ہوئے سنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے تھے اور وہاں پر میں موجود تھا جیسے حجت الوداع وغیرہ کے موقع پر تو ایسا کوئی نقل کرے اور اس کی سند بالکل صحیح ہو اور جو ناقل ہیں وہ بالکل عادل ہوں جن کے اندر اخلاق کی کوئی بھی کمی نہیں پائی جائے جھوٹ وغیرہ تمام چیزوں سے وہ بالکل دور ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا ہو تو ایسے شخص کو صحابی شمار کیا جائے گا اسی طریقے سے کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کے بارے میں بتائیں کہ وہ میرے ساتھ فناہ جگہ پر تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور وہاں پر فلاں آدمی موجود تھے جیسا کہ ہم یعلا ابن منیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ بکردی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی آیت نازل ہوئی ایک آدمی آیا ایک سائل آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ محرم جو احرام پہنے ہوا ہے وہ کن چیزوں کو پہنے کن چیزوں سے کن چیزوں کو کرے اور کن چیزوں کو نہیں کرے اس قسم کا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے پھر ان پر وہی نازل ہوئی اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ فلا فلا فلا کام سے محرم جو محرم یہ ہے محرم ہے احرام پہننے والا ہے احرام کی حالت میں جو شخص ہے وہ اس سے رکا رہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا علیہ منیہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے اور ان کو کہا کہ دیکھو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے نبی آزت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ وہی کیسے نازل ہوتی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پر یہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں جگہ پر میرے ساتھ تھے اور میں نے ان کو دکھایا یعنی ان کے قول سے یہ پتا چل رہا ہے تو اس طریقے سے بھی صحابی کی صحبت ثابت ہوتی ہے اسی طریقے سے کوئی فقت تابعق کہیں فقت تابع ہیں فلاں صحابی رسول ہیں تو اس طریقے سے بھی یہ پانچواں طریقہ ہے جس سے محدفین کرام کسی صحابی کی صحبت کو ثابت کرتے ہیں اسی طریقے سے کچھ ضوابط ہیں جیسے کہ پہلے زمانے میں جب صحابہ اکرام طابقین کا صحاب کا زمانہ تھا تو اس وقت میں عموماً ابو بکر امر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی بھی غزوہ کا یا جہاد میں امیر صحابہ اکرام کو ہی بنایا جاتا تھا کوئی بھی امیر ہوتے تھے تو اگر کوئی امیر ہوں تو عموماً وہ صحاب اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ہی ہوتے تھے جیسا کہ آسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کنہ فلغازی اللہ صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم جہاد کرنے جاتے تھے تو ہمارے امیر صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوا کرتے تھے اسی طریقے سے آپ مرتدین مانعین زکوٰۃ اور شام و عراق کی جنگ میں اگر اس کے اس کی تاریخ پڑھیں گے تو اس میں بکثرت آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی جن میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہی جہاد کی اگوائی کیا کرتے تھے قیادت کیا کرتے تھے دوسرا ضابطہ وہ پہلے جو ترک اس بات صحبہ تھا کہ صحابی کا کسی کے صحابی ہونے کا ثبوت کیسے ملتا ہے وہ پانچ طریقے میں نے بتائے کہ یا تو متواتر کے درجے تک ان کی صحبت پہنچی ہو یا احادیث سے ان کے صحبت کا ثبوت ملتا ہو مشہور احادیث سے یا پھر کوئی صحابی اپنے بارے میں کہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا یا سنا یا پھر کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کے صحابی ہونے کی گواہی دے ان کے قول سے پتہ چلے یا پانچویں نمبر پر کہ کوئی سکھ تابعی کسی صحابی کے بارے میں کسی کے بارے میں کہیں کہ میں نے ایسے سے سنا جس نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی جس نے جس, جس نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کو صحابی میں شمار کیا جائے گا یہ پانچ طریقے تھے صحبت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا فبوت کیسے ملے گا اس تعلق سے اور کچھ رابطے ہیں جن میں پہلا رابطہ یہ تھا کہ اگر غزوہ جو صحاب اکرام زندگی میں ہوا عموماً خلفۂ راشدین کے زمانے میں اب بالخصوص ابو بکرو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان غزوات میں جو امیر ہوا کرتے تھے وہ تمام کے تمام صحابہ ہوا کرتے تھے تو اس سے بھی تعین کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی امیر ہیں تو وہ صحابی ہی ہوں گے اگر وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پائے جاتے ہیں اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالخصوص مدینہ کے اندر جب بھی کوئی پیدا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا کوئی بھی نو مولود ہوتا تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تحریک کیا کرتے تھے یعنی کھجور کو چبا کر کے اس کے منہ میں ڈالتے تھے برکت کی دعائیں کیا کرتے تھے جیسا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے صحیح بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دوسری روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فیوبر کہ ان کی تحریک کیا کرتے تھے ان کے لیے دعائے برکت کرتے تھے تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولادت جس کی ولادت ہوئی ہو اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا بھی گیا ہو تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں وہ شمار ہوں گے جیسا کہ بات آئے گی اس تعلق سے بالخصوص اور اوس خزرج کے تمام لوگ یہ چوتھا رابطہ ہے تیسرا رابطہ ہے یہ کہ مکہ اور طائف میں قبیلہ قریش اور ان کے خلفہ اور قبیلہ تکیف کے تمام لوگ سن دس ہجری تک اسلام قبول کر چکے تھے تو سن دس ہجری سے قبل تک اس وقت تک جتنے بھی لوگ ہیں مکہ کے اگر ہوں گے اس وقت پہلے یعنی سن دس ہجری سے پہلے اگر کوئی مکہ کے پائے جائیں گے یا طائف کے پائے جائیں گے قبیلہ قریش اور قبیلۂ تقیب تو یہاں کے تمام لوگ اسلام قبول کر چکے تھے تو یقیناً وہ صاحب اکرام میں شامل ہوں گے کیونکہ حجت الوداع سے یہ پہلے کا موقع ہے اور اکثر صاحب بلکہ تمام کے تمام صحابہ حجت الوداع کے موقع پر حاضر ہوئے تھے سوائے چند ایک کو چھوڑ کر کے اور چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ اوس و کے جتنے بھی ہیں تمام کے تمام لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور منافقین کوئی بھی اوس و خزرت میں باقی نہیں رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے قبل قبل تک سب لوگ و مسلمان ہو چکے تھے انشاءاللہ اس کا بھی ذکر عدالت صحابہ کے تھا جب اس کی بات آئے گی تو انشاءاللہ اللہ اس کا بھی ذکر آئے گا یہ کچھ ذابطے تھے جو ذابطے محدفین نے بنائے ہیں کہ تواتر کے ساتھ یعنی کسی کی صحبت کا کسی کے صحابی ہونے کا ثبوت یا تو قرآن سے ملے یا حدیث سے ملے حدیث درجۂ تواتر تک پہنچی ہوئی ہو یا پھر کچھ احادیث ایسی ہوں جو شہرت یعنی تواتر کے درجے تک نہیں ہو لیکن مشہور احادیت ہوں یا صحابی خود کہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا اور ایسا کرتے ہوئے سنا اور وہ خود اپنے اندر بااخلاق ہوں جو اخلاق کے تمام چیزیں اخلاق کے جو تمام پہلو ہیں ان کے اندر موجود ہوں اسی طریقے سے انہوں نے نبی کا زمانہ پایا ہو تو ان کو صحابی مانا جائے گا اسی طریقے سے ایک صحابی دوسرے صحابی کے تعلق سے بتائیں کہ وہ میرے ساتھ تھے فلاں جگہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا فلاں مجلس میں تو انہیں صحابی کہا جائے گا یا کوئی ثقہ تابعی کسی صحابی کے تعلق سے کہیں کہ وہ صحابی فلاں شخص صحابی تھے تو اس سے قطاب کی بات بھی مانی جائے گی اور کچھ ضابطے جیسا کہ محدثین نے ذکر کیا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی بھی غزوہ یا جہاد ہوا کرتا تھا تو اس کے اندر صحابہ اکرام کو کوئی قیادت دی جاتی تھی تو اگر کسی نے قیادت کی ہو زمانے میں تو یقیناً وہ صحابہ میں سے صحابہ میں شمار کیے جائیں گے اور اسی طریقے سے کسی مولود جب بھی کوئی ولادت پاتا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مدینے میں یا اس کے گرد و نواح میں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو جو لانے والے ہوتے اور جو خود آتے اگر دونوں کا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر لانے والے کا ایمان لانا ثابت ہو نو مولود کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا تو محدثین نے ان کو بھی صحابہ کرام میں شمار کیا ہے اسی طریقے سے دس ہجری سے پہلے مکہ اور طائف یعنی قبیلۂ قریش اور قبیلۂ ثقیف وغیرہ کے جتنے لوگ تھے سب کے سب اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری زندگی یعنی وفات سے قبل تک اوس و خزرج کے تمام لوگ مسلمان ہو چکے تھے تو اوس و خزرج قبیلہ قریش قبیلہ تقیف اور دسیجی سے پہلے مکہ و طائف کے جتنے لوگ تھے تمام کے تمام لوگ جنہوں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اسی حالت موت ہی ان تمام کے تمام لوگوں کو صحابہ میں شمار کیا جائے گا تو یہ صحابہ کرام کے تعلق سے کہ کسی کی صحبت کا پتہ کسی کے صحابی ہونے کا کیسے پتہ چلے گا تو یہ کچھ پانچ طریقے تھے اور یہ چار ضابطے تھے کل ملا کر کے نو رابطے ہیں جس سے کسی کے صحابی ہونے کا پتہ چلتا ہے کچھ ایک آدھ ضابطے میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن راجی یہ ہے کہ وہ رابطے اغلبیت کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ صحابی ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے صحابی ہونے کے لیے کسی کا بھی بالغ ہونا شرط ہے تو یہ شرط بالکل درست نہیں ہے کیونکہ اگر کسی کا بالغ ہونا شرط ہے تو اسلام میں جو بلوغت کے علامات بتائے گئے ہیں وہ یا تو پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یا زیر ناف بال آ جائے جیسا کہ بنو نظیر کے وقت میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا اور یا پھر احتلام ہو اگر یہ تینوں چیزیں عموماً تیرہ سے چودہ سال کے بعد میں آتی ہے عموماً اور حکم جو ہوتا ہے الحکم ہوتا ہے قلت کو نہیں دیکھا جاتا تو اگر بلوغت کی شرط لگائے کہ ہم صحابی انہیں کو کہیں گے جنہوں نے بالغ ہونے کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو یا ان کو دیکھا ہو وہی صحابی ہو سکتے ہیں تو یقین جانے حسن حسین رضی اللہ عنہما اسی طریقے سے اس عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے اس عبد اللہ بن رضی اللہ اور کئی صحاب کرام صحابہ کی سب سے نکل جائیں گے کیونکہ یہ تمام لوگ دس سال کے نیچے تھے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت تو یہ شرط لگانا کہ کسی بھی کسی کے بھی صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو یہ شرط بالکل صحیح نہیں ہے جس کسی نے دیکھا ہو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرچہ وہ ایک دم چھوٹا ہی کیوں نہ ہو تو وہ صحابی میں ان کا شمار ہوگا کیونکہ دیکھنے کی جو دیکھنے کا جو شرف ہے یہ بعد میں آنے والے کو نہیں ملے گا جیسے کہ محمود ابن ربی ایک صحابی تھے وہ کہتے ہیں انی آقلو مججتن مججہا رسول اللہ اللہ فی فی رینا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکم صلی اللہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ محمود ابن ربی کے میں پانچ سال کا تھا اور نبی صلی اللہ وسلم ہمارے علاقے میں آئے تھے ہمارے محلے میں آئے تھے اور ازراہ مزاح مذاق کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا منہ کا منہ سے پانی کلی کر دیا اس بچے کے منہ پر محمود ابن ربی رضی اللہ عنہ تو یہ بہت چھوٹے صحابی تھے تو پانچ سال یا سن تمیز یا اس سے بھی نیچے ہوں تو لوگوں نے کہا ہے کہ وہ صحابی میں شمار ہوں گے اور ان کی روایت کا کیا ہوگا تو پھر یہ دوسرا معاملہ ہے اسی طریقے سے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ان تمام کا گرچہ بالغ نہ ہو ان تمام کا شمار صاحب اکرام میں ہوگا کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے بھی صحابی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہوں نے حالت بیداری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو اس وقت میں دیدار کیا اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ صحابی نہیں ہو سکتے یقینا نہیں ہو سکتے اور کچھ لوگ ابھی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے حالت بیداری میں دیکھا ہے تو حالت بیداری میں تو دیکھ نہیں سکتے ہیں وہ شیطان کچھ دکھاتا ہوگا حالت بیداری میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے البتہ خواب میں دیکھا جا سکتا ہے جیسا کہ سعب خالی کی روایت ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کہا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت اس نے مجھے ہی دیکھا اور جو نبی صلی اللہ علام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس سے یہ بھی سوال کیا جائے گا جیسا کہ ابن سیرن بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عماء وغیرہ پوچھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی شکل و صورت کیسی تھی چہرہ اور بشرا کیسا تھا یعنی کہ ہر آدمی دعویٰ کرے گا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا اور اس کی بات کو یقین کر لیا جائے گا بلکہ اس سے پوچھا جائے گا کہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور ان تمام چیزوں کا ذکر احادیث میں موجود ہے صاحب اکرام نے اس کو ذکر کیا ہے ان کی صورت کیسی تھی اور محمد بن سیرن رحمہ اللہ اس تعلق سے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ تم نے خواب کو دیکھا ہے تو بتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے بہرحال تو کسی کے بھی صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے نبی کا زمانہ پایا ہو اور اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایمان کی حالت میں کیا ہو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے یا پھر آج دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علام کو بیداری کی حالت میں دیکھا ہے تو اس کو صحبت نہیں مل سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اس آدمی کو شوبر آباز ہی کہا جائے گا اگر کوئی ایسا دعوی کرے تو اسی طریقے سے اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد اور دفن ہونے سے قبل دیکھا ہو ایسا ہوا ہے تو کیا ان کو صحابی میں شمار کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا کیونکہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا ہو دنیاوی زندگی کے اندر انہی کو صحابی میں شمار کیا جائے گا جیسا کہ ابود نامی ایک تابعی ہیں ابو ابن خالد الہدلی علی رحم اللہ وہ آئے مدینہ پہنچے تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی لیکن دفن نہیں ہوا تھا اس سے قبل انہوں نے دیکھا تو ان کو صحابہ اکرام میں شمار نہیں کیا گیا ہے کیونکہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمن بھی وہ ماچا الل ایمان کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں یا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ جو شرف ہے زندگی میں تو یہ شرط ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا دیدار کرے تو جا کر کے شرف صحبت مل سکتی ہے اس لیے محدفین نے جنہوں نے صاحب کرام کے اوپر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے ان کو ابودیب ابن خالد الہدلی کو صحابی میں شمار کیا اگر دنیاوی زندگی کی شرط نہیں لگائی جائے تو پھر معراج میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے صحابہ کرام جتنے امبیا کرام فرشتے نے نبی اکم صلی اللہ وسلم کو دیکھا تھا ان کو بھی صحابی میں شمار کیا جا سکتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام صحابی میں شمار ہوں گے کہ نہیں یا صحاب کرام صحابۂ کرام یہ فرشتے صحابی میں شمار ہوں گے کہ نہیں اس کا بھی انشاء اللہ آئے گا تو کسی کے بھی صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے نبی کا زمانہ پایا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو تب جا کر کے ان کو صحبت مل سکتی ہے تو محدفین نے کافی شروط لگا ہیں ایسے نہیں کہ جس کو بھی اٹھایا اس کو صحابہ میں شامل کر دیا جیسا کہ آج کل بعض صحابہ سے بہت عداوت رکھنے والے بلکہ اکثر صحابہ سے بہت عداوت رکھنے والے کہتے ہیں کہ محدین نے بہت بعد میں تدوین کی تب جا کر کے ان صحاب اکرام کا نام لکھا کچھ نے ایک مہینہ صحبت اختیار کی اور ان کو بھی صحابی میں شامل کر دیا فنا فنا کے مقابلے میں کیسے ہو سکتا ہے تو یہ دراصل صحابہ اکرام کی فضیلت اور جو رویت ہے شرف رویت جو ہے دیکھنے کا جو شرف ہے اس کی فضیلت اور اس کی حقیقت سے لوگ لوگوں کا اس کو علم نہیں ہے لوگوں کو علم نہیں ہے اس بات کا اس وجہ سے وہ لوگ صحابہ اکرام کے تعلق سے ایسا کہتے ہیں اور اس بات یہ بات گزر چکی ہے کہ کتنی مدت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرے تو ان کو صحابی کہا جائے گا اس تعلق سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پیش کی کہ صرف رؤیت ہی کافی ہے گرچہ وہ رؤیت ایک گھنٹے کی ہو یا اس سے کم مدت کی ہو نبی کی زندگی میں ان کو دیکھا ہے تو صحابی ہوں گے کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائے کہ جس نے مجھے ایک مہینہ دیکھا ہو یا ایک سال دیکھا ہو یا جس نے میرے ساتھ مدینہ میں زندگی گزاری ہو یا جس نے میرے ساتھ فلاں غزوہ کیا ہو یا جس نے میرے ساتھ ہجرت کی ہو یہ تمام قسم کی جو شرط ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ہونے کے لیے شرط نہیں لگائی بلکہ سیدھا ایک جملہ کہا من کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ پوچھیں گے کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے نبی کو دیکھا ہو اور اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جملے میں صحابی سے تعبیر کیا اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بھی بتایا اپنے اخوان کا اور صحابہ کا کہ میرا دل چاہتا ہے ودت لکی تو اخوانی کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا تو صحابہ نے کہا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں صنحان کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو تم لوگ میرے اصحاب ہو ولیکن اخوانی میرے, اخوان میرے بھائی وہ لوگ ہیں ولم کہ جو مجھ پر ایمان لائیں گے مجھے بن دیکھے ہوئے مجھ پر ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہیں تو رؤیت کے فرق کو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں رکھا صحابی اور غیر صحابی کے درمیان کی جو دیکھ لے وہ صحابی ہے ایمان کی حالت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور ایمان لائے نبی پر وہ صحابی ہے اور جو ان کو ایمان کی حالت میں نہیں دیکھتا ہے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہے وہ صحابی میں شامل نہیں ہوں گے اسی طریقے سے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے تو کیا صحابی ہوگا تو اس کا ذکر ابھی گزرا گجر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھے گا تو صحابی ہوگا تو اس کا ذکر ابھی گزرا ابن النجار الفتوحی کہتے ہیں کہ اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے وہ صحابی نہیں ہو سکتا یہ اجماع امت ہے شاید ہمارے پاس نو منٹ باقی ہیں انشاءاللہ ہم نو منٹ میں کچھ اور باتیں مکمل کریں گے تاکہ اگلا موضوع عدالت صحابہ یا فضائل صحابہ کے تعلق سر ہے اسی طریقے سے ایک اور بات آتی ہے کہ اگر کسی نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے قبل دیکھا ہو تو کیا وہ صحابی شمار ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں رہے لیکن جس نے دیکھا ہو وہ خود مومن رہا ہو اس کی مثال ہے تو کیا ان کو صحابی میں شمار کیا جائے گا جیسے ایک نام گزرتا ہے زید ابن امر ابن نفیل العدوی یہ مومن تھے معاہد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے یہ اس وقت کی بات ہے اور یہ خبر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دی ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نحو بحث امتن وحدہ قیامت کے دن وہ اکیلے ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں زید بن امر بن نفیل اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ زید ابن بن نفیل جگہ جگہ گئے دین حنیف کی تلاش میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تلاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بات ہے وہ خود مومن تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی اور انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی تو ایسے شخص کو کیا صحابی کہیں گے تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں صحابی نہیں کہیں گے چنانچہ زہر ابن عمر ابن نفیل جب ہر طرف سے یہ نامید ہو کر کے چلے کہ کہیں پر بھی ہم کو حقانیت نہیں ملی تو انہوں نے کعبے میں ٹھہر کر کے کہا اللہ انی اشحدین ابراہیم کہ اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر ہوں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی تو علما کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو یا دیکھا ہو اور نبی جب ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے تو ان کو صحابی میں شمار نہیں کیا جا سکتا ایک اور دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے بعد اور رسول بنائے جانے سے قبل دیکھا ہو تو کیا ان کو صحابی میں شمار کیا جائے گا تو نبی اور رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نبی بنایا گیا پھر رسول بنایا گیا اقرب اسم اس اقرب ربک جب نازل ہوئی تو اس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اور رسالت یا ای یھا المدثر سبی گئی جیسا کہ اصول الثلاثہ میں ذکر ہے کہ نُبِّئَ بِاقْرَأ وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّر کہ اقرا کے ذریعے سے ان کو نبوت کا درجہ دیا گیا اور اورسل بالمدثر سورہ مدثر جب نازل کی جب نازل ہوئی تو اس کے ذریعے سے انہیں رسالت عطا کی گئی تو اس پیریڈ میں اس درمیان میں جو وہی کا فطرہ تھا اقلا بسم ربک اور سورہ مدثر کے درمیان کا جو فترہ تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے رسول نہیں تھے اس فطرے میں اگر کوئی ایمان کی حالت میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے تو کیا وہ نبی ہے تو جیسا کہ برقعید ابن نوفل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے قبل ہی ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر کے گئی تھی اور جو باتیں ہوئی تھی کہ یہ وہی ناموس ہے یہ وہی چیز ہے جو عزت مسٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور تمہاری قوم تم کو نکال دے گی اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں اس وقت تمہاری مدد کرتا جیسا کہ ورقۂ ابن نوفل اور رضی اللہ عنہ نے کہا تھا تو ان کو صحابی میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ ان کیونکہ انہوں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ان کی تائید کرنے کی بات کہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا جیسا کہ مستدرک حاکم کی روایت ہے لا تسبوا ورقه ابن نوفل فاني قد رايت له جنته او جنتين کہ ورقه ابن نوفل رضی اللہ عنہ کو برا بھلا مت کہو کیونکہ میں نے ان کی ایک یا دو جنت دیکھی ہے یعنی باغات دیکھیں ہیں جنت کے اندر تو جو اس پیریڈ میں لایا جیسا کہ ورقه ابن نوفل اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے جیسا کہ اس حدیث کی روشنی میں ہے کہ وہ صحابی تھے اس لیے ان کو صحابی شمار ہے اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر کی حالت میں دیکھا ہو لیکن اسلام ان کی وفات کے بعد قبول کرے تو انہیں صحابی میں شمار نہیں کیا جائے گا جیسا کہ تعریف پہلے گزر چکی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں دیکھی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی وفات ہوئی ہو اور جب انہوں نے نبی کو دیکھا تھا تو وہ کفر کی حالت میں تھے بہت سارے ایسے لوگ جنہیں گزرے ہیں جنہیں محدرم بھی کہا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو صحاب اکرام کے صف میں شامل نہیں کیا جائے گا شمار نہیں کیا جائے گا جیسے سعید ابن حیات الباہلی اور بھی لوگ ہیں کیا جنات صاحب اکرام میں داخل ہیں تو راج مال کے مطابق جنات صاحب اکرام میں داخل ہیں کیونکہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے اور جنات کی طرف بھی بھیجے گئے تھے جیسا کہ سورہ جن اور کیا کہتے ہیں سورہ احقاف میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ صرفنا الیک نفر من الجن يستمعون القران فلما حضروا قالوا امسط کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا جب اپ کے پاس وہ آئے تو قران مجید کو غور سے سننے لگے لوگوں کو کہنے لگے کہ خاموش ہو خاموش ہو اور سورہ جن میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رشد و ہدایت دی پہلے ہم شرک کرتے تھے اب ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف بھی نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے تو اس لیے اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان کی حالت میں جنہوں نے بھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جنات میں سے وہ صحابی ہوں گے البتہ ان کی روایت لینے کے سلسلے میں اختلاف ہے بعض جو جنہوں نے کتاب صاحب اکرام کے تعلق سے لکھی ہے انہوں نے کچھ جنات کے نام بھی ذکر کیے ہیں لیکن علماء نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے اگر ایمان لائے ہیں وہ تو وہ صحابی میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات کی عمر ہزار ہزار بارہ سو سال چودہ سو سال ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آج بھی ان میں سے صحابی باقی ہو تو اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ ان کی عمر چودہ سال تک ہوتی ہے اگر آپ دیکھا جائے دیکھا جائے تو ان کی عمر ساٹھ سے ستر سال یاسی سال سے زیادہ کی نہیں ہوتی ہے اگر وہ نبی کی امت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا ہے اعمار امتی بین سینکما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کی عمر میری امت کی عمر جو ہے وہ ساٹھ سے ستر کے درمیان ہوگی یعنی اکثر و لوگوں کی عمر اسی بھی ہوگی نبے بھی ہوگی لیکن یہی ایک ایوریج جو عمر کا ہوگا یہی ہوگا کہ میری امت ساٹھ سے 70 سال کے درمیان کی زندگی پائے گی تو اگر آپ جنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں, میں شامل کرتے تو نبی صلی اللہ علام نے ان کو مستفنا قرار نہیں دیا کہ ان کو بہت زیادہ عمر ملے گی تو اس لیے جناس صاحب کے نام اور یہ دعویٰ کرنا کہ پانچ پانچ سو سال زندہ رہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے بلکہ بعض لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں بلکہ قصہ بھی سناتے ہیں کہ فلاں صاحب ایک حدیث سنا رہے تھے یہ کسی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے تو ایک جنات نے کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ میں نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اس قسم کی باتیں صحیح نہیں ہے اور جیسا کہ میں نے احادیث کی روشنی میں بتایا آپ کو تو جنات صاحبی ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے بھی وہی ضابطہ ہوگا جو ضابطہ جو انسان انسانوں میں سے جو صاحب اکرام تھے ان کی صحبت کو ثابت کرنے کے لیے بتایا گیا اور کیا فرشتہ صاحب میں داخل ہے فرشتے کو صحابے کے کی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اسرا اور معراج ہوئی تو فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہر در ہر آسمان پر پوچھا من آپ کون ہیں کیا اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے آنے کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت دی ہے تو کیا فرشتے صحاب اکرام میں کیونکہ انہوں نے دیکھا ملاقات کی اور یقینا فرشتے پہلے سے مومن ہیں تو آپی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی نے بھی فرشتے کو صحابی میں داخل نہیں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مکلف نہیں ہے شریعت کے پابند نہیں ہیں اور صحابی میں وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہو اور انہوں نے نبی کی زندگی میں ایمان کے حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ان سے ملاقات کی ہو کیا انبیاء اکرام صحاب اکرام میں داخل ہے ایک دم آخری بات آ رہی ہے دو سے تین منٹ کی بات ہے کیونکہ جتنے بھی امبیاں ہیں وہ تمام کے تمام نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی تھی اسرا یہ بیت المقدس کے اندر مسجد اقسا میں تو کیا وہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے انبیاء کرام نے دیکھا وہ تمام کے تمام صحابی ہوں گے راجی قول کے مطابق انبیاء کرام صحابی نہیں ہے کیونکہ تمام انبیاء نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت کے بعد یعنی تمام صحاب تمام امبیا کرام وفات پا چکے تھے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ان سے ملاقات کرتا ہے خود بھی زندہ ہو نبی صلی اللہ عسلم زندہ ہو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے انہیں صحابی کہا جائے گا نہ کہ ان کو جن کا معاملہ عالم برزخ کا ہے ان کو صحابی میں شمار نہیں کیا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ نبوت کا جو درجہ ہے وہ صحابی یعنی صحبت کے درجے سے کافی اونچا ہے کافی اونچا ہے تو اس لیے ان کو صحبت کی ضرورت نہیں ہے آخری بات آخری بات یہ ہے کہ کیا کوئی نبی صحابی ہو سکتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان کو وفات سے قبل زندہ اٹھایا گیا آسمان پر ان سے بات بھی ہوئی وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر عیسیٰ علیہ السلام آخری زندگی آخری ایام میں قیامت کے قریب میں نازل بھی ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہوں گے اور پھر ان کو موت بھی آئے گی تو بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صحابی میں شمار کیا ہے جب جیسا کہ میں نے کہا نبوت کا درجہ صحابی ہونے سے کہیں زیادہ افضل ہے اور حافظ رہبی وغیرہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ موت کے اعتبار سے سب سے آخری صحابی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے ویسے طفیل ابن پہلے رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایک سیجی سی جیمہ بات سب سے آخری صحابی ہیں لیکن اگر ایسے دیکھا جائے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات آسمان پر کیے ہوں اور زندہ حالت میں کیے ہوں کیونکہ ان کو موت نہیں آئی ہے پھر آئیں گے پھر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو کر کے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ان کے لیے لکھا ہے وہ کریں گے اور اس کے بعد ان کی وفات ہوگی تو بعض کہتے ہیں کہ وہ صحابی میں ہیں لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابی میں اس لیے شمار نہیں ہوں گے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر بھی بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی سیرت کو جاننے ان کے اخلاق کو سیکھنے اور پھر اس کے مطابق اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رکھے ہمیں دین کو اسلام کو اسلامی احکام کو ویسے ہی سمجھنے کے توفیق عطا فرمائیں جس طریقے سے صحابہ کرام نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھتے تھے اور اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ خیر شیخن الفاد اللہ الامن آپ کی تمام قیمتی باتوں کو قبول فرمائے بڑی اہم باتیں تھیں صحاب کرام کے حوالے سے کہ صحابی کسے کہا جائے گا اور صحابی جاننے کا طریقہ کیا ہے ضابطے کیا ہیں اس پر بڑی مدلل اور بڑی اہم گفتگو شیخ محترم نے فرمائی ہے اور چونکہ ہاں مغرب کی اذان ہو گئی ہے جبیل کے اندر اس لیے مجلس کے برخاست کا اعلان کیا جاتا ہے اور ان آنے والے جمعہ کو پھر ہماری شیخ سے آن لائن ملاقات ہوگی اور شیخ سے انشاءاللہ پھر استفادہ کریں گے اللہ تعالیٰ شیخ کے کے فرمائے اور اللہ تعالیٰ شیخ خیر اللہ خیر والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ